اور قارون اور فرون اور حامان کو اور بے شک ان کے پاس موسا روشن نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے ازمے میں تکبر کیا اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے